اور انہیں خبر دے دے کے پان ان میں حصوں سے ہے ہر حصہ پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے